وک اللہ من وک اللہ بسم اللہ وزکا ورق اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کئی ایک چیزیں واجب کی ہیں ان میں سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اسلام کا ارکان کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا رکن قرار دیا اور فرمایا کہ بنی الاسلام اسلام خمس سن کے پانچ چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا ان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کرنا اس بات کا اقرار کرنا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے چوتھا رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے اور پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے تو میرے بھائیو نماز کو شہادتین کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے جب کوئی انسان کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مان لیتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلا واجب اس کے اوپر عائد ہوتا ہے سب سے پہلا فرد جو اس کے ذمے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے میرے بھائیو نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے رمضان کے روزے ہیں اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس وقت نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں اور اگر آپ ایسے مریض ہیں جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ روزے کے بدلے فدیہ دے دیں اور روزے رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسے ہی حج ہے حج صرف اسی کو اوپر واجب ہے جس کے پاس بیت اللہ تک آنے کی طاقت و قدرت ہے مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی اگر کوئی آدمی مالی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے لیکن جسمانی لحاظ سے نہیں رکھتا تو اسے کہا گیا ہے کہ وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگائے وہ اس کی طرف سے حج کر لے ایسے ہی میرے بھائی زکات ہے زکوٰۃ بھی صرف اسی کے اوپر واجب ہے جس کے پاس نصاب ہے جس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا ہے یا ساڑھے باون تو لے چاندی ہے یا اس کے برابر اس کے پاس کرنسی ہے مال و دولت ہے لیکن ایک غریب آدمی ہے مسکین و فقیر ہے اس کے اوپر زکوۃ واجب نہیں ہے لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے آپ مریض ہیں کھڑے <تصف> <خدے> ہو کر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں بیٹھ کر پڑھ لیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں لیٹ کر پڑھ لیں لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں اشاروں سے پڑھ لیں اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے ویسے ہی پڑھ لیں زبان ہلاتے رہیں اللہ اکبر کہتے رہیں دکر و اذکار کرتے رہیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ حالت سفر میں ہیں اور آپ سفر کی حالت میں کافی تنگ ہو رہے ہیں کافی مشقت کا شکار ہیں کوئی بات نہیں آپ چار کی بجائے دو رکھتے پڑھ لیں سنتے بھی آپ کو معاف فرض بھی چار کی بجائے دو ہو گئے لیکن نماز آپ نے پڑھنا ہے نماز آپ کو معاف نہیں ہے آپ کے پاس ودو نہیں ہے آپ پانی اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے مرض بڑھنے کا خدشہ ہے کوئی بات نہیں دونوں صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے آپ جہاز پہ سوار ہیں اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے ٹائم کے اندر اندر جہاز ایئرپورٹ کے اوپر اتر جائے گا اور میں پہلے اس کے کہ نماز قضا ہو ایئرپورٹ پہ اتر کے نماز پڑھ لوں گا تو آپ سے کہا گیا کہ وہاں اتر کے نماز پڑھ لیں لیکن اگر آپ سمتے ہیں کہ اگر میں اس وقت کا انتظار کروں جب جہاز ایئرپورٹ پہ اترے گا تو نماز کدا ہو چکی ہوگی تو آپ سے کہا گیا کہ آپ جہاز میں پڑھ لیں آپ کہتے ہیں کہ جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے کوئی بات ان کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں قبلہ معلوم ہو جائے اچھی بات قبلہ معلوم نہیں ہے جدھر آپ کا دل مانتا ہے کہ اس سائڈ پہ قبلہ ہوگا ادھر مکر کے آپ نماز پڑھ لیں لیکن نماز کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں مواف نہیں ہے میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند ہے کہ اگر آپ یہ ترک کرتے ہیں تو شریعت آپ کے اوپر ناراض ہے شریعت آپ کے اوپر سختی کرے گی یہاں تک سختی کرے گی کہ یہ اعلان ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے نماز نہ پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْلِ تَرْكُ السَّلَا یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے درمیان اور کفر و شرق کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ نماز کی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ مومن ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے دیوار جو ہے زائل ہو گئی دیوار گر گئی اور آپ کو فروغ شرک میں داخل ہو چکے کہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ فمن ترا کہا فقط کفر کہ یہ جو منافق ہیں جو اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے انہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو معاملہ واضح ہو گیا کہ یہ پکے مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ منافق ہیں اور جب معاملہ واضح ہو گیا تو یہ کفر میں داخل ہو چکے اب نہ ان کا خون محفوظ ہے نہ ان کا مال محفوظ ہے اور عبداللہ ابن شقی کہتے ہیں کہ جو بہت بڑے تابی ہیں وہ, كفر وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی بسر کی ہے میں صحابہ اکرام کو جانتا ہوں صحابہ اکرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمتے تھے یعنی کہ اگر کوئی روزے چھوڑ دیتا تو اس کو وہ گنہگار سمتے اس کو مجرم سمتے اس سے نفرت کرتے اسے برا سمتے لیکن اس کو کافر نہیں سمتے تھے کسی کے اوپر زکات واجب ہوتی زکوۃ ادا نہ کرتا اسے گنہگار سمتے کبیلا گنا کا مرتکی سمتے لیکن اسے کافر نہیں سمتے تھے کسی کے اوپر حج واجب ہو جاتا وہ حج نہ کرتا اسے وہ کبیلا گناہ کا مرتکب سمتے, اسے, گنے گار سمتے،, فادر سمتے، لیکن اسے کافر نہیں کہتے تھے لیکن جب نماز کی باری آتی تو فرمایا صحابہ کلام نماز پڑھنے نماز ترک کرنے والے کو کافر سمتے تھے میرے بھائی دیکھیے ہمارے ہاں کتنی سستی ہے نماز کے معاملے میں اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں شمار کرتے تھے سوائے نماز کی۔ نماز کے ترک کرنے کو وہ کفر سمتے تھے نماز نہ پڑھنے والے کے اوپر وہ کافر کا فتوا لگاتے تھے میرے بھائیوں اندازہ کریں نماز کا معاملہ کتنا سنگین ہے اور ہم کس قدر سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے معاملے میں چھوٹا سا ہمیں بہانہ مل جائے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز معاف ہے مہمان آ جائے بجائے اس کے کہ اس کو بھی مشدد میں لے کے جائیں ہم کہتے ہمیں بھی نماز معاف ہو چکی دفتر میں ہوں نماز کا ٹائم ہو جائے بجائے اس کے کہ دفتر کے ساتھیوں سے کہیں آؤ بھائی مسجد کی طرف چلیں آؤ بھائی وضو کریں نماز پڑھیں الٹا ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں ہم بھی سست ہو جاتے ہیں ہم بھی غفرت کا شکار ہو جاتے ہیں میرے بھائی ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ کون سی چیز ہے وہ نماز ہے اول ما يحاسب سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا کہ دن فرمایا وہ نماز ہے اور جو نماز میں کامیاب ٹھہرا جو یہاں پاس ہو گیا فرمایا فقط افلاحہ جہاں وہ آگے بھی کامیاب ہوگا آگے بھی سرخرو ہوگا فرمایا جو ادھر پھنس گیا ادھر ناکام ہو گیا نماز کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی ناکام ٹھہرے گا آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈ کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے قررت میری آنکھوں کی ٹھنڈ کے چیز میں ہے فرمایا نماز میں ہے آپ کو اسکول کے چیز میں ملتا نماز میں ملتا آپ کو چین کے چیز میں ملتا نماز میں ملتا میرے بھائیو اپنا جائزہ لیجئے میں اور آپ مسجد میں آتے بھی ہیں تو ہمیں یہ فکر رہتی کہ کب موری صاحب نماز ختم کریں کب دکان پہ جائیں کب نماز ختم ہو کب بیگم کے پاس جائیں کب نماز ختم ہو بچوں کے پاس بیٹھے کب نماز ختم ہو کاروبار شروع کریں ہمارا دل نماز میں بھی لگا رہتا ہے بیگم کی طرف ہمارا دل نماز میں بھی لگا رہتا ہے کاروبار کی طرف ہمارا دل نماز میں بھی لگا رہتا ہے دوستوں کی طرف لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کیا کہا کرتے تھے بلال عقیم صلاح ارحنا بہار بلال اقامت کہو نماز قائم کرو تاکہ مجھے سکون ملے مجھے راحت ملے مجھے چین ملے اللہ بکر اللہ قلوب دلوں کو وہ دل جن کے اوپر زنگ نہ لگا ہو وہ دل جو فطرت کے مطابق ہو وہ دل جہاں گناہ نہ گناہوں کا زنگ نہ ہو ان کو سکون کہاں ملتا ہے ان کو اطمینان کہاں ملتا ہے اللہ کے ذکر میں اور نماز اللہ تبارک کا بہت بڑا ذکر ہے میرے بھائی سوچیے کہاں وہ جن کو سکون نماز میں ملا کرتا تھا اور کہاں ہم جو نماز سے جان چھڑتے ہیں میرے بھائی صحاب کہتے ہیں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کوئی گبراہٹ تاریخ ہوتی تو آپ پناہ کہاں لیتے فرمایا نماز میں پنا لیتے نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے کسی سیانے نے کہا ہے کہ اگر آپ کا یہ دل کرے کہ اپنے رب کا کلام سنیں تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں اور جب آپ کا دل کرے اپنے رب سے سرگوشیاں کروں اپنے رب سے کچھ کہوں تو نماز شروع کر دیں نماز میں میرے بھائی رب العالمین سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے نماز میں رب العالمین کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے نماز نے وہ سیدا ہے کہ جس سیدے میں انسان سب سے زیادہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ کے آخری کلمات کیا تھے آپ کے آخری الفاظ کیا تھے آپ کہہ رہے تھے ماملکتے مکم کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا لوگوں نماز کا خیال رکھنا لوگوں اپنے غلاموں کا اور اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب موت کے لمحات ہوں تو لمحات بڑے شدید ہوا کرتے ہیں اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لمحات بڑے شدید تھے آپ خود کہہ رہے تھے لا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ موت کے لمحات بڑے سخت ہوتے ہیں یہ خود آپ فرما رہے تھے اور فرمایا اس عالم میں جب موت کے لمحات بڑے سخت ہیں آپ کے اوپر رو نکلنے والی ہے دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں آپ نے یہ وسیعت نہیں کہی کہ میری اس بیگم کا خیال رکھنا میری اس بیٹی کا رکھنا میرے داماد کا خیال رکھنا کیا کہہ رہے ہیں لوگوں نماز کا خیال رکھنا لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا لوگوں نماز پڑھتے رہنا اس سے پتا چلا کہ سب سے اہم چیز آپ کے نزدیک کیا تھی نماز تھی اسی لیے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آخر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں وسیع کس چیز کی کر رہے ہیں رسیت کس چیز کی کر رہے ہیں فرمایا نماز کی رسیحت کر رہے ہیں میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ رب العالمین نے یہ وہی زمین پہ نازل کر کے فرض نہیں کی روزوں کی باری آئی آسمان سے حکم نازل ہوا تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں کے اوپر فرض ہوئے تھے جو تم سے پہلے آئے اور چلے گئے حج کی باری آئی تو اعلان ہوا وہی تھی منسولی سبیلا کہ لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے واجب ہے یہ واجب اس کے اوپر ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو زکات کی باری آئی تو کہا گیا لوگوں دو نماز کی باری آئی تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا گیا آپ کو ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا اور وہاں یہ توفا کو پیش کیا گیا آپ سے کہا گیا کہ آپ کی امت کے اوپر آپ کے اوپر پچاس نمازیں فرض ہیں میرے بھائی سوچیے کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی پچاس پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں اور پچاس نمازیں اگر ہم پڑھتے رہتے تو شاید ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نماز پڑھنا پڑتی لیکن جب پچاس نمازوں کا تحفہ لے کے آپ نیچے اترے جناب موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کیا لے کے آ رہے ہیں فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے پچاس نمازوں کا توحفہ دیا ہے جناب موسا علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے میں آپ سے پہلے بنو اسرائیل کو ازما چکا ہوں اور وہ اتنی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آپ کی امت بھی یہ کام شاید نہ کر سکے آپ واپس جائیں اپنے رب سے سوال کریں اپنے رب سے درخواست کریں کہ آپ کی امت کے اوپر تخفیف کر دے آپ واپس گئے نمازیں چالیس ہو گئیں واپس آئے پھر جناب موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موس علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیے اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور رب سے درخواست کیجئے کہ نمازوں میں کمی کر دی جائے 40 نمازیں بہت زیادہ ہیں میں آپ سے پہلے بنوسل کو ازما چکا ہوں آپ پھر واپس گئے نمازیں تیس ہو گئیں موسا علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی انہوں نے پھر بیچ دیا آپ پھر گئے نمازیں بیس ہو گئیں پھر موسا علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے پھر واپس بھیج دیا آپ واپس گئے درخواست کی اب کی بار نمازیں کتنی ہو گئیں 10 ہو گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں یہ بھی زیادہ ہیں پھر واپس جائیے آپ پھر واپس گئے رب العالمین سے پھر درخواست کی نمازیں کم کر دی گئیں اب پانچ ہو گئیں لیکن موسا علیہ السلام کا بھی یہی مشورہ تھا کہ پھر واپس جائیے یہ پانچ بھی زیادہ ہیں میں آپ سے پہلے بن اسرائیل کو عزمات چکا ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اتنی بار گیا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے اب مجھے شرم آتی ہے کہ پانچ نمازیں بھی ہم نہ پڑھیں تو پھر آواز آئی کہ یہ میرا فریضہ ہے یہ میں نے واجب کر دیا ہے نمازیں نمازیں پانچ ہیں لیکن ثواب پچاس کا ملے گا میرے بھائی اب اگر ہم پچاس کی بجائے پانچ بھی نہ پڑیں تو پھر خود آپ سوچیں کہ ہماری سزا کیا ہونی چاہیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے وما خلقت کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب اس لحاظ سے رب العالمین ہمیں نمازیں پڑھنے کا کہتے ہیں پچاس کہتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہم پیدا ہی اسی کام کے لیے کیے گئے ہیں لیکن رب العالمین کی مہربانی ہے کہ پچاس کی بجائے پانچ کر دی گئی ہیں ثواب پچاس ہی کا ہے اور نمازیں پانچ کر دی گئی ہیں ہم پھر بھی نہ پڑھیں تو ہماری مرضی